الحمد, لله <تصفيق> الحمد لله وحده والسلام على اللہ الحمد امت كتاب للہ و اصحاب الذين هم خلاصه العرب الارباب وخير الخلائق بعد الانبياء وهم كن النجوم في السماء اقتداءا بهدها وهم مفاتيح الرحمه ومصاديق الغول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو بی و عدو بکر اولیات وقد کفروا بما جاءكم من الحق صلى الله وتعاليك العظيم وصدق رسوله على ذلك من الشاغلين والشاكين والحق لله رب العالمين آل كما صليت آل حمید مبارک على محمد آل محمد كما بارک تعالی ابراہیم علی ابراہیم امت حمید محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج کی گزارشات حالات حاضرہ کے پیش نظر پیش خدمت ہیں پیش نظر آیتِ مبارکہ جس میں اب تعلیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لاطب خزو بی و ادب اولیاء ایمان والو نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست میرے دشمنوں کو خیر سگالی کے پیغام جو بھیجتے ہو بکت کفر جا اک من الحق کے انہوں نے کفر کیا انکار کیا اب کے آ جانے کے بعد یہود اس دنیا میں جب بھیجے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑی فضیلتیں اور بڑا مقام عطا کیا با الفاظ دیگر اپنے دور میں وہ لوگ بڑے چہیتے تھے مگر یہ انسانی فطرت ہے کہ بعض دفعہ لاڈ اور پیار انسان کو بجائے اچھا ہونے کے بگاڑ دیتا ہے چنانچہ بنی اسرائیل پر اللہ پاک کی لا تعداد اور بے شمار نعمتیں آئیں مگر بجائے اللہ کے شکر گزار بندے بننے کے وہ بگڑ گئے اور ایسا بگاڑ ان کے اندر پیدا ہوا کہ وہ خود سر ہو گئے بدتمیز ہو گئے بے ادب ہو گئے پہلے اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہا وکالت وکالت وکالت اللہ یہود نے کہا ہمارا پیغمبر حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ کا بیٹا ہے اور انہیں کی تقلید کرتے ہوئے نسرانیوں نے کہا وقالت ابن اللہ کہ ہمارا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھنے میں تو انسان ہے مگر حقیقت میں اللہ کے بیٹے قرآن کریم نے آگے جا کر یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اپنے انبیاء کو تو انہوں نے اللہ کہنے لگے کہ ہم سب اللہ کے بیٹے اور ہمارے پیغمبر صرف بیٹے تھے اور ہم تو اہب پسندیدہ بیٹے سینئر ہو گئے تو یہ خود سنی کو جہاں وہ اتنی فضیلت والے تھے وہاں وہ اتنے غیر المقوب ہو گئے علیہم بن گئے کہ اللہ رب العزت نے جا بجا پر میں فرمایا لا تتخذوا تخلود او اولیاء یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانا کیوں کہ ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خودسر ہو گئے اور اگر آپ قرآن کے اوراق میں یہود کی تاریخ دیکھیں تو اتنی بے ادب اور بے س... بہذیب قسم کی قوم گزری نہیں جو قاتلان انبیاء اور رسل ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک علو العظم پیغمبر کو اس انداز میں مخاطب کرتے یا موسا تعمیر اے روسا اب دیکھیں انداز تخاتم سامنے اللہ کا نبی ہے اور نبی بھی اتنا لاڈلا نبی کہ اللہ نے اس کو ہم کلامی کا شرف بخشا ہے کلیم اللہ ہے اور اس نبی اللہ کو نہ تو کہتے ہیں کہ یا, یا, یا موسا بے ادبی کا عالم دیکھیں یا موسا اے نصور آلہ تو عام ہوا ہے ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے لنا اب یہاں بھی بے چھلک رہی ہے ان کے کلام سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اللہ کے نبی کو طریقے سے کہتے کہ اے اللہ کے پیغمبر اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی اختاہٹ ہو رہی ہے ایک طرح کے کھانے سے کچھ چینج چاہیے ہمارے رب سے آپ ہمارے حق میں دعا کریں لیکن اتنی بدتمیز قوم کہ ایک تو نبی کو براہ نام لے کر کہتے ہیں یا علی طعام ہم سے ایک طرح کے کھانے پر اب صبر نہیں ہوتا فت اولنا رب اپنے رب کو دعا کر یہ دوسری بدتمیزی کہا کہ فتح رب بنا کہ, کہ ہمارے رب سے کہیے کہ چاہیے کہنے لگے فتح اولنا ربک اپنے رب سے دعا کر کہ کھانے میں تبدیلی چاہیے میاں کیا تبدیلی چاہتے ہو تمہارے لیے تو منوسلم اترتا ہے روستڈ اور بروست اترتے ہیں تمہارے لیے تم کیا چاہتے ہو کہنے لگے ادا کہ سے اللہ کے نے فرمایا تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تم جو براسٹ تمہارے لیے حق تعالی جنتوں سے اتارتے ہیں ان کے مقابلے میں تم کہتے ہو ہمیں ککڑی چاہیے ہمیں گندم چاہیے ہمیں پیاز چاہیے ہمیں دال مسور کی چاہیے ہمیں سبزیاں چاہیے اللذی ادنا خیر تم بہتر کے مقابلے میں ادنا چیز مانگ رہے ہو اپنے رف سے تمہاری عقل ماری گئی ہے. مگر باقی وہ عقل کی ماری ہوئی کون تھی اور اللہ کی نعمت ٹھکراری انہوں نے میرے محترم بزرگوں اور عزیز दोस्तों آج امت مسلمہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو زندگی کے سفر میں ہر موڑ پر امت مسلمہ یہود کی پیروی کرتی نظر آتی دیکھیں قرآن جیسی عظیم کتاب جس قوم کے پاس موجود ہو اور وہ اس کتاب سے مشغولیت کے بجائے کہ اس کتاب کی تلاوت میں مشغول ہو جائے جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا متنطیس ہے جو اللہ کی رحمتوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے مکناتیس فولاد کے ٹکڑوں کو کھینچتا ہے وہ عظیم کتاب موجود ہے جس کے نزول کو حق تعلی نے سراسر رحمت اور شفا بتایا لیکن امت المسلمہ کا حال یہ ہے کہ بجائے صبح اٹھ کر قرآن کے ساتھ مشغول ہونے کے اخبارات کے ساتھ مشغول ہوتی ہے ہماری صبح کا آغاز بیڈ ٹی بیڈ ٹی اور اخبار سے ہوتا ہے تو ہم بھی شاید یہود کی پیروی میں لگ گئے جو خیر ہمیں رب دینا چاہتا ہے ہم اس خیر کے بدلے میں ادنا چیز کو لے رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں کہ ہم تعالیٰ نے فرمائیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ آخرت کی فکر کر لو ہم آخرت سے بے رغبت ہو گئے اور دنیا کی فکر ہم کو لاحق ہو گئی جس کو دیکھیں وہ دنیا کمانے پر اور دنیا بنانے پر لگا ہوا ہے ہم نے کہا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس اس دنیا میں جنت بنا لالانکہ جنتوں کا وعدہ آخرت میں ہے مگر ہم جو آئیڈیالوجی لے کر چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بس میرا گھر ایسا ہونا چاہیے میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے میرا بینک بیلنس ایسا ہونا چاہیے خواہشات کا ایک عظیم سمندر ہے ہمارے سامنے اور اس میں ہم غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کو ہم بھول گئے تو ہم نے اچھی چیز کے مقابلے میں بری چیز کو مانگ لیا اور اس کو اعلیٰ سمجھ بیٹھے تو ہم یہود کی پیروی کر رہے ہیں جیسے انہوں نے جنت سے اترے ہوئے کھانوں کے مقابلے میں ترکاریاں اور سبزیاں اور ککڑی وغیرہ اور گردم مانگا تھا اور اللہ نے فرمایا ادنا بل لذیح خیری تو جیسے انہوں نے آلہ کے مقابلے میں ادنی کو لیا ایسے آج ہم بھی لگے ہوئے اور اپنے خیر اور شر کو پہچانتے نہیں سمجھتے نہیں پہلی چیز ذوق قرآن کے بجائے اخبار میں مشغول ہو گئے دوسری چیز آخرت کے بجائے دنیا داری ہمارا مسئلہ بن گئی اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی بات جو سراسر خیر ہی خیر ہے اس میں ہمیں اختاہٹ ہوتی ہم بور ہو جاتے ہیں بوریت محسوس کرتے ہیں اور لپت یا فحاشی اور کے مقامات پر محظوظ ہوتے ہیں اس کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا ہے جی ہم انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں اور دین کی بات سننے کو ہم تیار نہیں بور ہوتے ہیں توی ہوا ادنا بل لذیذ ہوا خیر ہم نے اچھی چیز کے مقابلے میں یہود کی طرح بری چیز کو اختیار کر لیے اور چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے حلال بیوی دے رکھی ہے مگر حلال بیوی کی طرف التفات کرنے کے بجائے نظروں کو بازار میں گندا کرتے پھر رہے ہیں غیر محرموں سے نظروں کے ذریعے زنا ہو رہے ہیں تو ہم نے اچھی چیز لینے کے بجائے بری چیز کو پسند کیا اور پانچویں بات یہ کہ ہم تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا رول ماڈل بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سے بڑھ کر رول ماڈل کوئی دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا جو اتنا کامل اور اتنا اکمل ہے کہ ہم تعالی شان کو اعلان کرنا بڑا لقد کانا فی رسول اللہ لمن کانسول کہ دیکھو میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اگر تم روز قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور ہم نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے غلازت کے مجسموں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کے بھوگے اور بد قسم کے کرداروں کو ہم نے آئیڈیل بنا لیا آج کسی سے پوچھیں آپ کا آئیڈیل کون ہے تو وہ کسی غلازت کی بدبو سے بھرا ہوا جو کردار ہوگا اس کا نام لے کر کہ فلا میرا آئیڈیل ہے ادنا خیر بہتر کے مقابلے میں تم نے بدتر چیز کو لے لیا یہود کی پیروی ہو رہی ہے جیسے یہود نے بہتر کے مقابلے میں بدتر چیز کو لیا ایسے تم زندگی کے ہر ہر مرحلے پر اللہ کی عطا کردہ بہترین نعمتوں کو ٹھکرا کر بری چیزوں کو لینے چلے ہو هو هو تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں آج پوری قوم پوری ملت اسلامیہ ایک عجیب حال ہے اور ستم امام بنانے چلے آج کی بات نہیں کر رہا ہوں جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں لندن کی یونیورسٹی میں غیر مسلموں کے افکار کی تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹر فضل الرحمن کو امپورٹ کیا گیا کہ یہ پاکستان میں شریعت کی اصطلاحات کو نافذ فرمائیں گے ساٹھ کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں اور وہ مغربی طرز فکر لے کر جب آیا تو اس نے آئلی قوانین کے نام سے اسلام کی وہ دھجیاں اڑانی شروع کی مگر اس وقت اللہ حرف العزت نے علماء کرام رام کو استقامت عطا فرمائی اور مستحکم پہاڑ بن کر علماء سامنے کھڑے ہو گئے نہیں چلنے دی اس کی اور جانتے ہیں اس ڈاکٹر فرد الرحمان کا انجام کیا ہوا مغربی مستشرقین سے تعلیم حاصل کرنے والا انگلینڈ کا نمک خار ملکہ برطانیہ کا نمک خار اس کا انجام جانتے ہیں کیا ہوا تھا پہنچی بہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا مر گئے وہ ڈاکٹر فضل صاحب تو اتفاق ایسا تھا کہ ملک کے صدر بیرون کے دورے پر تھے اللہ پاک دماغ کو مبہود کر دیا کرتے اپنے دشمنوں کے دماغ کو علماء مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مکانہ ہو رہا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے طلوع کر کے مشرق سے غروب کر کے دکھائے کرام نے لکھا کہ اللہ رب العزت کو پھر ایک دن کے لیے یہ ترتیب اپنی بدلنی پڑتی اور اپنی ربوبیت کے دلیل کے طور پر حب تعالیٰ سورج کو حکم دیتے کہ آج مغرب سے نکلو اور مشرق میں غروب ہو جاؤ مگر اللہ نے اپنے دشمن خان بہادر His نمرود کا دماغ مبہوت کر دیا فقو ح کا چپ کر گیا مان گیا کہ کام میرے اختیار ہیں نہیں تو اللہ پاک پروگرام کر کے کے طے ہوا کہ ان کو مزار قائد کو دفنانا چاہیے کیونکہ بہت بڑے اسکالر ہیں مگر چونکہ صدر پاکستان ہے نہیں لہذا امانتا حضرت کو گورا میں دفن کرتے اور وہاں جو وہ پہنچے تو آج تک ماشاءاللہ رہے اللہ وہی رہیں خاک جہاں کا خمیر تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج ملت اسلامیہ میں سے بڑے بڑے ڈرامے آ رہے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ڈرام بعض قسم کے موسکرین بڑے بڑے کلبوں اور ہوٹلوں کے ہاتھ بک کرا کے قرآن کی تفہیم فرما رہے ہوتے خود قرآن ان کے چہروں پر نظر نہیں آتا ان کا لباس اسلام کے منافی ہوتا ہے اور اسلام کی تشریحات بیان ہو رہی ہوتی یاد رکھیے گا تعالی نے فرمایا لا تہوی نہ بنانا میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوستہ تم, تم ان کو خیر سگالی کے پیغام بھیجتے ہو یہاں تک کہ ہم نے حق نازل کر دیا اور انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے اور تم ان سے خیر کی طرف رکھتے ہو دوسری جگہ لا سورہ آل میں کہ مومنین کبھی بھی ہمارے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے مومن کا دوست مومن ہوا کرتا ہے مشرق کو کافر کو کبھی مومن اپنا دوست نہیں بنائے گا اور اگر اس نے ایسا کیا فلیس من اللہ, پھر وہ اللہ سے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ آپ بہاد امریکہ جو ہیں ان کے ہاتھ میں پوری دنیا کی اکانومی ہے اور اگر ہم دریا میں رہ کر مگر مجھ سے بیر کریں گے تو انجام برا ہو جائے گا دریاؤں کا خالق اور مالک کہتا ہے مجھ سے بیر نہیں کرو انجامِ بد کی طرف چلے جاؤ گے فلیس من اللہ, فی پھر اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کی توقع اور امید مت رکھنا اور ہم کہتے ہیں یو این او جو ہے یہ ہمارے مفادات کے لیے لڑے یو این او نے تمہاری ساٹھ سالہ تاریخ میں تمہیں کشمیر دلا کے نہیں دیا اور مغربی مفادات کی پرزور حمایت کرتی ہے وہ عراق میں جب صدام حسین زندہ تھا تو اس نے امریکہ کے صرف پانچ قیدیوں کی جو جیل میں تھے ان کی تصویر اس نے شائع کی ٹیلی ویژن پر تو یہ پانچ قیدی ہماری تحویل میں امریکہ کیا دس منٹ کے بعد امریکی وزیر خارجہ رمز وزیر خارجہ تھا کہ پانچوں کی تصاویر دکھائی گئی ہیں جنیوا کنونشن کے آرٹیکل نمبر تیرہ کی خلاف ورزی ہوئی کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں تھا کہ مسٹر رمز فیڈ گوندانے کے ایکس اندر چھ سو ساٹھ مسلمان جو بھولے جا رہے ہیں ان کی تصاویر نہیں تم نے فلمیں بنا ڈالی اور کریم کے ساتھ جو ناروا سلوک گوانتا ناموبے میں کیا گیا اور ابو غریب جیل انسانیت سوز مظالم کیے گئے اس کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی ایک قیدی صرف چونکہ وہ یورپین نیشنل تھا اس کا تعلق انگلینڈ سے تھا تو ٹونی بلیئر نے مجبور ہو کر بش سے کہا کہ تمہارا خانہ خراب ہو یہ ہمارا شہری یہ واپس کر دو اس آ کر بتایا کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانے والا ملالا یوسف زئی کو ایوارڈوں سے نمازنے والا کتنا درندہ صفت ہے اس کی درندگی کا عالم کیا ہے جس نے ہر قیدی کی چھ کی چھ جو حصے ہیں نا ان کو مفظوج کر کے رکھ دیا ہے ایسی انسانیت سوچ سزا دی جاتی ہے۔ ایک ماسک قیدی کے ناک پر لگایا جاتا ہے ہاتھ میں دستانے چڑھائے جاتے ہیں کار میں ہیڈ فون گھسا دیے جاتے ہیں اور ایک ایسے پنجرے میں بٹھایا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹے قیدی صرف اکھڑو بیٹھا ہوتا ہے اور دل میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ الہ العالمین اس کی جگہ کوئی اور سزا ہو جائے تو جب تفتیش کے نام پر نکالا جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تیرا شکر ہے اس اذیت سے جان چھوٹی تو دوسری میں جا رہا ہوں اور ہیڈ قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے ماسک کی وجہ سے ان کی قوت شامعہ ختم ہو جاتی ہے ہاتھوں کو دستانے ایسے چڑھائے جاتے ہیں کہ ان کی قوت لامشہ ختم ہو جاتی ہے اکھرو بٹا کر ان کی قوت معاشیہ کو کمزور کیا جاتا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ تلقون نے بالمدہ جانے سے پہلے ہم شلوار قمیض کو تار کر پتلون اور ٹائی چڑھا کر جاتے ہیں کہ حضرت کو پتہ نہ چلے محسوس نہ ہو کہ غلام علی صاحب جو ہیں یہ بدل رہے ہیں اللہ سے کوئی تو مت رکھنا جس کی انسانیت سوجی کی تاریخ عراق کے ابو غریب جیل سے چھلک رہی ہے جس کی انسانیت سوزی کی تاریخ غرطان موغے سے چھلک رہی ہو اور ہم کہتے ہیں بڑا زبردست آدمی یوں لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ذر خرید غلام ہے اس لیے کہ کسی بھی ملک کے اندر جب بھی اسرائیلی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو علیم امریکہ کو غصہ آ جاتا ہے اور پابندیاں لگانی شروع کر دیتا ہے اور ہم خیر سگالی کے پیغام بھیجتے رہتے ہیں آج دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بر اعظم افریقہ میں منگولا मंगोला ہے نا جی منگولہ میں سرکاری سطح پر یہ اعلان کیا گیا کہ اسلام دہشت گرد ہے اور اسلام کو منگولا کے اندر اجازت نہیں ہے نوے ہزار مسلمان وہاں آباد ہیں اور ان نوے ہزار مسلمانوں کی گرفتاری کا آڈر دو دن پہلے سے جاری کر دیا گیا ہے اور مساجد بسمار ہو رہی ہیں اور کوئی اسلامی دنیا میں کوئی جنگوش نہیں ہے بلکہ یہ خبر میرے خیال میں آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی کمزور سی میڈیا نے یہ خبر نشر کی ہے نہ اخبارات میں پرنٹ میڈیا اس پر بات کر رہا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا اس پر بات کر رہا ہے کیونکہ تلکون الہ بالم ہم تو یو این او کے زر خریدے گلاب ہیں ہم نے تو اس ہاتھی سے دوستی کر لی ہے حالانکہ امریکہ بھیڑیے سے کم نہیں جیسے وہ پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے نا تو بھیڑیا نیچے پانی پی رہا تھا اور بھیڑ کا بچہ اوپر پانی پی رہا تھا تو کامن سینس کی بات ہے کہ پانی بہاؤ میں نہیں بھیڑ کا بچہ نیچے اور بھیڑیا اوپر تو کامن سینس کی بات ہے کہ پانی کو بھیڑیا گندا کر رہا ہے لیکن وہ بھیڑ کے بچے سے کہتا ہے تم پانی خراب کر رہے ہو میرے لیے اور مجھے غصہ آ تو میں تمہیں کھا جاؤں گا اور وہ معافیا مانگتا رہا تو ہمیں بھی آنکھیں دکھائی جاتی ہے مسلمان امت کو تم آپے سے باہر ہو رہے ہو تمہارے اندر تبدیلیاں آ رہی ہے پوری دنیا میں جمہوریت کا نام لینے والا جمہوری نظام کا قاتل نکلا مصر کے اندر جمہوری راستے سے جب امت مسلمہ کے چند سبرے ہوئے بندے آئے نا محمد مرسی کے ساتھ اور اسلامی اصطلاحات کو جیسی انہوں نے ہاتھ لگایا تو پھر آزاد عدلیہ پابند عدالتوں میں بدل گئی پھر وہ فوج جو مصر کے خزانے سے پیسہ لیا کرتی تھی وہی دشمن ہو گئے نظام سارا ملیا بیٹ کر دیا اور تم کہتے ہو بالممدہ تو, نے بالممد تو اب تعالی بھی تم پر ہستے ہوں گے کہ اللذی ہوا ادنا ہوا خیر عجیب لوگوں سے واسطہ پڑھائے میں نے ان کی طرف قرآن بھیجا یہ اخبارات میں بولج گئے میں نے ان کی طرف اپنا رسول بھیجا یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ والوں میں بولج گئے میں نے ان کی طرف کیا نہیں بیجا اور یہ اس کے مقابلے میں کس کس راستے میں بلج گئے تو اعلیٰ کے مقابلے میں اتنا چیز کو لینے کو ترجیح دے دی اور یہ کسی قوم کی جب مت ماری جاتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے یاد رکھیے گا اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے اب تعالیٰ نے تو ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا فرمائے تم اگر میرے دین کا میرے رسول کا میرے موقف کا ساتھ نبی دو تو میرا دین میرا پیغمبر تمہارے تعفروں کا محتاج نہیں ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ہجرت کی شب رسول کا گہراؤ کیے ہوئے لوگ مشرقین مکہ جب ہر طرف پہرے لگائے ہوئے آخر جو فی ہم نے ہزاروں پر لاکھوں پر مشتمل لشکر اپنے رسول کے ہم رکاب نہیں کیا ہم نے ایک دوست طا کیا صرف ایک ثانی دو میں کا دوسرا فلغار جس سے غار میں میرا نبی کہہ رہا تھا گھبراؤ اللہ, اللہ ہمارے ساتھ تو یاد رکھیے گا اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے دین کے محتاج ہیں ہماری بتا صرف اللہ کے دین سے وابستہ ہے نہیں تو آپ جتنے شریف الفس بن جائیں آپ جتنے ایم کے غلام بن جائیں جتنے آپ ورلڈ بینک سے قرضوں میں جکڑ جائیں جتنا آپ UNO کے آگے بھجتے چلے جائیں انجام کال آپ کا بھی وہی ہوگا جو آج منگولہ کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے جو کل بوسنیا میں ہوا جو گزشتہ میں میں افغانستان میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ جس طرح عراق کی سرزمین پر ہوا مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کا انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے آج ہماری تاریخ کہتی ہے کہ جی بہادر شاہ ظفر ہمیں جو تاریخ پڑھائی تھا میں کہتا ہوں اس سے زیادہ فکر اور عارف انسان کوئی نہیں تھا ایک لہجے میں ایک لہجے میں تن کے گورے من کے کالے انگریز بھی پہچان گیا تھا اور اس کا پیغام دیا ہے اس نے اور میں بہادر شاہ ظفر کا نام عزت اور احترام سے اس لیے لیتا ہوں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا سے جڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا جتنا بھی پڑھ لکھ جائے ناسا کی جتنی جتنا بڑا ادارہ بنا لے جتنی کمندے آسمانوں پر اور خلاؤ میں ڈال دے مگر ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ آدمیت سے بارے جسے عیش میں خوف خدا جس عیش میں یاد خدا نہ رہی جس تیش میں خوف خدا نہ رہا وہ ہیومن رائٹس کی ایک تنظیم نے جب کیوبا کا دورہ کیا اور افغان تنا جیل کے حالات دیکھے تو امریکی ریاست میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ یہ جنگی قیدیوں کو آزاد کیا جائے انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں ساتھ جانتے ہیں امریکہ کی آزاد عدلیہ نے کیا فیصلہ دیا فرمانے لگے جب صاحب فرمانے لگے کہ کیوبا چونکہ امریکی سرزمین سے باہر ہے اس لیے وہاں پر امریکی قانون لاگو نہیں ہوتا دبے الفاظ میں فرما رہے تھے کہ امریکہ چونکہ طاقتور ہے تو طاقتور جو بھی ظلم کرے وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے اس کے نمکار دنیا میں جہاں بھی رہیں وہ انسان ہیں ان کو ساری مراحت حاصل ہوں گی اور اس کے باقی دنیا کے جس خطے میں بھی ہو وہ کا کل انعام ہیں وہ جیسے جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی کی ظلم کیا جائے وہ ظلم کے زمرے میں نہیں آتا میرے محترم بزرگوں دوستو بس اس دکھڑے کا انجام یہ ہے کہ رب سے دوستی لگا لو رب سے دوستی لگا لو اپنے ناراض رب کو راضی کر لو ورنہ مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا جیسے تم یہاں خاموش بیٹھے ہو اس طرح پوری دنیا تمہارے اوپر خاموش بیٹھی ہوگا. کوئی تم پر افسوس کرنے والا بھی نہیں ہوگا لہذا اپنے رب کو راضی کر لو اور اپنے رب سے بنا لو ورنہ آج تو منگولا میں ہوا اور کل تمہاری باری ہے آج چیچنیا قصا ہے پارینا بن گیا کل کسی اور مسلمان ملک کی باری ہوگی آج بوسنیا میں ہزاروں لاشیں ایک ایک قبر سے نکلتی ہیں کل شاید ایسے انجام سے تم بھی گزر جاؤ لہذا وقت صرف اس بات کا ہے کہ اپنے رب سے لو لگا لو اور اپنے رب کو راضی کر لو ورنہ برے انجام کی طرف جا رہے ہو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آخر میں سندھ کے ایک بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد القصور قاسمی صاحب جن سے پورے سندھ کو دین کی روشنی ملتی تھی وہ پچھلے دنوں انتقال کر گئے اللہ پاک ان کو غریب رحمت فرمائے اور ان کے خلا کو پر تو نہیں سکتا کیونکہ ایک عالم دین کا رخصت ہو جانا دین کے اٹھنے کے مترادف مگر یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو انہوں نے دین کی خدمات سر انجام دی انیس سو پینسٹھ دن کی فراغت اور آج دو ہزار تیرہ تک انہوں نے قال قال کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی ختم نبوت کے جاں سپاہی تھے اور بڑا کام کیا انہوں نے غریب رحمت فرمائے